رحم اللہ الرحمٰن الرحیم اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے الرحمن علّہ قرآن اس بےحد رحم والے نے سکھایا قرآن خل قل انسانہ پیدا کیا انسان کو علّہ البیان سکھایا اسے واضح بیان کھول کر بات کرنا اشمس اش القمرو سورج اور چاند بھی اصبان ایک حساب سے ہیں وہ نجم و شجر و یسودان اور بےتن پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں سماء اور آسمان کو رکھا اس کو غور کیا وعدہ اور رکھا میزان ترازو اللہ تعفل میزان تاکہ تم نازاتی کرو ترازو میں میزان میں واقعی البض نہ اور سیدھا کرو پورا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ ولا تقصر المیزان اور کمی نہ کرو ترازو میں میزان میں بل ابا واضح اور زمین واضح احا اس کو رکھا بچھایا مخلوق کے لیے فی خاک اس میں پھل ہیں بن نقلو اور خجور ذات الاقمام غلاخوں والے وحبو اور دانے غلحی پتوں کے بھوسے والے وریحان اور پھل پھول خوشبودار پھول ابھی آلہ اور ربی کمات بس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جٹلاؤ گے قلع انسانہ پیدا کیا انسان کو منسلس والن کل فخار ایک بجنے والی مٹی سے کل فخار ٹھیکری کی طرح تھی وہ خالہ کل جانا اور پیدا کیا جنوں کو مارے جم مار آگ کے شعلے سے مارج شعلہ جو دھوئے سے خالی ہو خالص حبی عی آلائے اور ابھی تو اپنے رب کی تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹکاؤ گے رب المشرقین و رب المغربین دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب کبھی کا دیوان بس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹکاؤ گے یہ دو مشرقیں دو مغربیں سردی اور گرمی کے لحاظ سے مہاراج البحرینی یلطیان دو سمندروں کو ملا دیا اس نے جل وہ دونوں مل رہے ہیں بین برزخن ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے لا وہ ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے کبھی کا زیبان تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے ولا منشاعتوں اور اس کے لیے ہیں جہاد المنش بلند و بالا فل بحری سمندر میں کل اعلام پہاڑوں کی طرح کبھی آلاہ ربی کمات دیبان بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جتلاؤ گے کلمن علیہ خان ہر کوئی جو اس پر ہے فنا ہونے والا ہے وب کا وجہ ربی کا اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ گل جلال ولی کرام جو بڑی شان والا ہے بڑی جلالت والا ہے اور کل اکرام بہت عزت والا ہے۔ ابھی ہے یا اعلی ربی کما تقدبان بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم دونوں جٹھلاو گے؟ يسالو هومن فالسماوات والارض سیسی سوال کرتا ہے جو کہ یہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں کلا یومین ہوا فی شان قد وہ ایک کام میں ہے <تصفح> ببھی عی اعلیٰ ربی کمار تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے صنف رغ العم ایس کلان عن قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوتے ہیں اے دو بھاری گروہ فبی ایلابی کمار تقدیبان بس اپنے رب کی قوم کس کس نعمت کو تم دونوں جٹلاؤ گے یا مشر الج ان اے اور انسانوں کی جماعت ان استطاعت مگر تم طاقت رکھتے ہو ان تن خضوب ان اقطارتی والارض کہ تم نکل جاؤ آسمان اور زمین کے کناروں سے فن فضو تو نکل جاؤ لاتن فضونا تم نہیں نکلو گے الا بسلطان مگر کسی غلبے کے ساتھ قوت کے ساتھ کب ای علائی ربکما تقدیبان بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم دونوں جڑلاو گے یورسلو علیکما شواذ من نارن بھیجا جائے گا تم پر بھیجے جائیں گے تم پر شولہ منارن من آب کا فن اور دھوئیں کا فلا تن پس تم دونوں انتقام نہیں دو گے کبھی اعلیٰ اور بھی کماتوں کا دیوان بس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم دونوں جٹلاؤ گے فیدن شقت اس سما اوپر جب پھٹے گا آسمان تھکانت برتا تو وہ ہوگا گلاب کا پھول کدیحان سرخ چمڑے کی طرح یعنی گلاب کا پھول بن جائے گا یعنی کہ سرخ ہو جائے گا آسمان قدیحان قد سرخ چمڑے کی طرح فبی عی الا ربی پس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم دونوں جٹ لاؤ گے فیومن پس اس دن لاسعد انضبی ہی نہیں پوچھے جا پوچھا جائے گا اپنے گناہ کے بارے میں ان کوئی انسان ولا جان اور نہ ہی جن کبھی دیبان تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو اجلاؤ گے یہ المجرمون سیما پہچانے جائیں گے مجرم اپنی علامات سے نشانیوں سے نواسی و لقدام بس وہ پکڑے جائیں گے پیشانی سے اور قدموں سے کبھی اے اعلیٰ دیبان بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم دونوں اجلاؤ گے حاضری ہی جہنم یہ ہے وہ جہنم اللہ تھی یوکدی و بھی حل مجرمون جس کو جٹلاتے تھے مجرم یقوف ہونا بینا ہم آن وہ چکر کاٹیں گے گھومیں گے اس کے درمیان اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان کبھی ائی آل اور دیبان بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم دونوں جٹلاؤ گے کبھی اے اعلی رب کما تقدیبان والی منخوفہ مقامہ رب اور وہ شخص اس شخص کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جنتان اس کے لیے دو جنتیں ہیں دو باغات ہیں کبھی اے آلی رب کمات دیوان بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم دونوں جٹلاؤ گے ذواتہ افنان وہ دونوں بہت شاخوں والے ہیں فنن کی تجریان ان دونوں میں دو چشمے ہیں بہتے فبی ائی آل یا رب کمار من کل ہما منکل ان زو اس میں ہر پھل سے دو قسمیں ہیں خبی <ویعی> علا <آلائی> ربی <کمارتو قدیبان> بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم دونوں جٹ لاؤ گے مطین علا فروشن وہ تکیہ لگائے ہوں گے بستروں پر بقاً من استبرق جن کا اندرون اندرونی حصہ من استبرق موٹے ریشم کا ہوگا وہ جنل جنت ندان اور دونوں باغوں کے چنے ہوئے پھل قریب ہوں گے کبھی عی اعلیٰ ربی کماتوں کا زیبان فس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے فی ہن قاسرات ان میں نگاہ کو نیچے رکھنے والی بند رکھنے والی ہیں لم میں سننا نہیں چھوا ان کو ان سن کسی انسان نے قبلہ ہم ان سے پہلے والا جان اور نہ جن نے کبھی اے آلہ یورب کمات بس اپنے لب کی کس کس نعمت کو تم دونوں جتلاؤ گے ان یاقوت والبرجان گویا کہ وہ یاقوت ہیں اور مرجان ہیں کبھی اے آلی یورب کمات بس تم اپنے لب کی کس کس نعمت کو جتلاؤ گے یاپوت سرخ موتی کو کہتے ہیں اور مرجان سفید موتی الجزاء الحسان نہیں ہے نکی کا بدلہ مگر نیکی ہی کا بدلہ مگر ہی فبی ائی آلاہ ربی کمار تقبان وصف عرب کی کس کس نعمت کو تم جپلاؤ گے ومن دونیں ہما ان کے علاوہ بھی دو اور بار ہیں فبی عی اعلی عربی زیبان اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم دونوں جٹلاؤ گے متان سبز, سبز ایسا سبز جو سیاہی مائل ہو سیاح ابھی آلہ ربکما زیبان بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم دونوں جٹلاؤ گے فیہما حما عینا ان دونوں میں چشمے ہیں دو نزدہ بہت زیادہ بہنے والے کبھی ائی اعلی ربی کماتی اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم دونوں جٹلو گے فی ہما ان, ان میں پھل ہیں و نخلن اور کھجور و اور انگور کبھی اے آلہ ربی کماتی بس اپنے لب کی کس کس نعمت کو تم دونوں جٹلاؤ گے فی ہقی رات ان میں خوبصورت خوبصورت عورتیں ہیں یا خیرات کی اخلاق والی اور خوبصورت کبھی آدھا یوربی کمرت کا زیبان اور کی کس کس قیمت کو تم دونوں جٹلاؤ گے <بعقول> موٹی آنکھوں والی مقصورات بند پھر قیام خیموں میں کبھی ائی آدھا اور ربی کما توقت زبان بس بیرب کی کس کس نعمت کو تم دونوں جٹلاؤ گے ہوں نہیں چھوا ان کو انسان نے کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے کبھی ایے آلاہ کو گے اور اعلی نفیس یعنی کہ قسم کے گدوں پر رف رف گدے تعلیم قدر سبز قبقری نادر نایاب اعلی قسم کے کسان بہت نفیس عمدہ کبھی آدھا ربی کمار کا زیبان بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم دونوں اجلاؤ گے تبارہ قسم ربی کا دل جلال ولی بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام اس رب کا نام جو جلالت والا ہے اور بڑی عزت اور شان والا ہے